تنزیل من تمرحم نحیم یہ کلام اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے کتاب ربی علی لقوم يعلمون عربی قرآن کی شکل میں یہ وہ کتاب ہے جس کے آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں بشیرًا فأعرض فهم لا یہ قرآن خوشخبری دینے والا بھی ہے اور خبردار کرنے والا بھی پھر بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ رکھا ہے جس کے نتیجے میں وہ سنتے نہیں ہیں وکول بن سی اچھا وَفِي ادنی ن وَفِي آذانِنَا وَقُرُوا وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جس چیز کے طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لئے ہمارے دل غلافوں میں لپتے ہوئے ہیں ہمارے کان بہرے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے لہذا تم اپنا کام کرتے رہو ہم اپنا کام کر رہے ہیں کم الحدوم إليه للمشركين اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں البتہ مجھ پر یہ وہی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے لہذا تم اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف رکھو اور اسی سے مغفرت مانگو اور بڑی تباہی ہے ان مشرقوں کے لیے جو زکات ادا نہیں کرتے اور ان کا حال یہ ہے کہ آخرت کے وہ بالکل ہی منکر ہیں ان آمنوا لهم اجر ممنون البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے بے شک ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے قل ان انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين کہہ دو کہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے قدر فیو حفیع علی اور اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں اور اس میں برکت ڈال دی اور اس میں توازن کے ساتھ اس کے غزائیں پیدا کییں سب کچھ چار دن میں تمام سوال کرنے والوں کے لئے برابر تم استوائل السماء وهی دخان فقال لها وللارض ائتیا طوعاً او کرہاً فقال لها وللأرض طوعاً أو قالتا طائعين پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھوئے کی شکل میں تھا اور اس سے اور زمین سے کہا چلے آؤ چاہے خوشی سے یا زبردستی دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں فِي يَوْمَيْنِ سما فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا کل السَّمَاءَ الدنيا و بِمَصَابِيحَ ب العزیز العلیم چنانچہ اس نے دو دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے ساتھ آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو چراغوں سے سجایا اور اسے خوب محفوظ کر دیا یہ اس ذات کی نپی تلی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کا علم بھی مکمل فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَتًا مِثْلَ صَاعِقَتِ عَادٍ وَثَمُود پھر بھی اگر یہ لوگ مو موڑے تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں اس کڑکے سے خبردار کر دیا ہے جیسا کڑکا آج اور سمود پر نازل ہوا تھا جتو سو بینی ادیم امی خلفیم اللہ تبد لوشن زل مل بِمَا یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے پاس پیغمبر کبھی ان کے آگے سے اور کبھی ان کے پیچھے سے یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے بھیجتا لہذا جس بات کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں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 پھر آد کا قصہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق حق تکبر کا رویہ اختیار کیا اور کہا کہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو بھلا کیا ان کو یہ نہیں سوجھا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے دنیا بل اخرتی اخذ وہ لو سرو چنانچہ ہم نے کچھ منحوس دنوں میں ان پر آندھی کی شکل میں ہوا بھیجی تاکہ انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں اور آخرت کا آزاب اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کو کوئی مدد میسر نہیں آئے گی امود اف ہین ہوں فست حب اللہ مل د فرم سائیں قت اللہ د بلو فم سائیں قطل بلہ رہے سمود تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا لیکن انہوں نے سیدھا راستہ اختیار کرنے کے مقابلے میں اندھا رہنے کو زیادہ پسند کیا چنانچہ انہوں نے جو کمائی کر رکھی تھی اس کی وجہ سے ان کو ایسے عذاب کے کڑکے نے آ پکڑا جو سراپا ذلت تھا الَّذِينَ آمَنُوا يَتَّقُونَ اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی اور اس دن کا دھیان رکھو جب اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے آگ کی طرف لے جایا جائے, جائے گا چناچے انہیں ٹولیوں میں بانٹ دیا جائے گا اِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس پہن جائیں گے تو ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں کالو لو دم شہید تم مار کالو او تو نی اکل شیو ہوں خال اولا مروتی الا ترجاؤ وہ اپنے کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی وہ کہیں گی کہ ہمیں اسی ذات نے بولنے کی طاقت دے دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تمہیں واپس لے جایا جا رہا ہے وَمَا تم تست رون یشالی کم سم کم وا کمل جلو دل کیوں تم ان لو چملو اور تم گناہ کرتے وقت اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو تمہارے بہت سے امال کا علم نہیں ہے اپنے پروردگار کے بارے میں تمہارا یہی گمان تھا جس نے تمہیں برباد کیا اور اسی کے نتیجے میں تم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو سراسر خسارے میں ہیں فَإن اب ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر یہ صبر کریں تب بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے اور اگر یہ معذرت چاہیں تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کی معذرت قبول کی جاتی ہے وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ اور ہم نے دنیا میں ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیئے تھے جنہوں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کاموں کو خوشنما بنا دیا تھا چنانچہ جو دوسرے جنات اور انسان ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ مل کر عذاب کی بات ان پر بھی سچی ہوئی یقیناً وہ سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں وقال اور یہ کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قران کو سنو ہی نہیں اور اس کے بیچ میں غل مچا دیا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو الا نذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزيانهم اسوا الذي كانوا يعملون اس لیے ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور یہ دنیا میں جو بدترین کام کیا کرتے تھے اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے جزا لہم دار الخلد جزاء جہدوں یہی ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی جو آگ کی صورت میں ہوگی اسی میں ان کا دائمی ٹھکانہ ہوگا جو اس بات کا بدلہ ہوگا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے فرور ارین جل سی ن جل متحت قدم نہ جالحم تحت اقد من منل اسفلی اور یہ کافر لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ان جنات اور انسانوں دونوں کی صورت دکھائیے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ایسا روندیں کہ وہ خوب ذلیل ہوں ب نواحو سمستموتھ ن زل مل ملتو زنو اب شیو اب شیو بالجنة التي كنتم آدو دوسری طرف جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ نہ کوئی خوف دل میں لاؤ نہ کسی بات کا غم کرو اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا نحن ما انفسكم ما تدعون ہم دنیا والی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے اور اس جنت میں ہر وہ چیز تمہارے ہی لیے ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور اس میں ہر وہ چیز تمہارے ہی لیے ہے جو تم منگوانا چاہو نزلاً من غفور یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے پہلی پہلی میزبانی ہے جس کی بخشش بھی بہت ہے جس کی رحمت بھی کامل کو اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہوں وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ہی احسن اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا جگری دوست ہو اور یہ بات صرف انہیں کو آتا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں اور یہ بات ی کو آتا ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والا ہو سمی اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کبھی کوئی کچوکا لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو بے شک وہ ہر بات سننے والا ہر بات جاننے والا ہے و من آیاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو اور سجدہ اس اللہ کو کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے اگر واقعی تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے پھر بھی اگر یہ کافر تکبر سے کام لیں تو کرتے رہیں کیونکہ جو فرشتے تمارے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں ہیں و م ن ا ی ا ت ہ ا ن ن ک ان قدیر اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ مرجھائی پڑی ہے پھر جو ہی ہم نے اس پر پانی اتارا وہ حرکت میں آ گئی اور اس میں بڑھوتری پیدا ہو گئی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 جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے بھلا بتاؤ کہ جس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن بے خوف و خطر آئے گا اچھا جو چاہو کر لو یقین جانو کہ وہ تمہارے ہر کام کو خوب دیکھ رہا ہے ان لما جاءهم بے شک ان لوگوں نے بہت برا کیا ہے جنہوں نے نصیحت کی اس کتاب کا انکار کیا جب کہ وہ ان کے پاس آ چکی تھی حالانکہ وہ بڑی عزت والی کتاب ہے جس تک باطل کی کوئی رسائی نہیں ہے نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے یا اس ذات کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو حکمت کا مالک ہے تمام تعریفیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں مَا اے پیغمبر تم سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ وہی ہے جو تم سے پہلے پیغمبروں سے کہی گئی تھی یقین رکھو تمہارا پروردگار مغفرت کرنے والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ولو جی لو قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا منو دش والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر هو علیهم عما اولائک ینادون من مکان بعید اور اگر ہم اس قران کو اجمی قران بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کھول کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئیں یہ کیا بات ہے کہ قرآن عجمی ہے اور پیغمبر عربی کہہ دو کہ جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا کا سامان ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے اور یہ قرآن ان کے لیے اندھیرے میں بھٹکنے کا سامان ہے ایسے لوگوں کو کسی دور دراز جگہ سے پکارا جا رہا ہے موسل اور ہم نے موسا کو بھی کتاب دی تھی پھر اس میں بھی اختلاف ہوا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان لوگوں کا معاملہ چکا ہی دیا گیا ہوتا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو خلجان میں ڈال رکھا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے اور جو کوئی برائی کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے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 قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور اللہ کے علم کے بغیر نہ پھلوں میں سے کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے اور نہ کسی مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے اور نہ اس کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور جس دن وہ ان مشرقوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک تو وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اب اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی شریک ہے اور پہلے یہ لوگ جن جھوٹے خداؤں کو پکارا کرتے تھے ان کو اب ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لئے اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے لا من ان الشر انسان کا حال یہ ہے کہ وہ بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا اور اگر اسے کوئی بھرائی چھو جائے تو ایسا مایوس ہو جاتا ہے کہ ہر امید چھوڑ بیٹھتا ہے اولا ان ادو رحمت مدر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 فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِن عذابٍ <غلیغ> اور جو تکلیف اسے پہنچی تھی اگر اس کے بعد ہم اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں تو وہ لازمن یہ کہے گا کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تو مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس بھی مجھے خوشحالی ہی ضرور ملے گی اب ہم ان کافروں کو یہ ضرور جتلائیں گے کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں اور انہیں ایک سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے اد ان بِجَانِبِهِ جی مَسَّهُ اد فَذُو دُعَاءٍ ان <عَرِيضًا> اور جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ مو مور لیتا اور پہلو بدل کر دور چلا جاتا ہے اور جب اسے کوئی برائی چھو جاتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے ام این دل کفل منشم بہ پیغمبر ان کافروں سے کہو کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہو ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ یہی حق ہے کیا تمہارے رب کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے الف الم تو یاد رکھو کہ یہ لوگ اپنے رب کا سامنا کرنے کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں یاد رکھو کہ وہ ہر چیز کو احاطے میں لے